جما sab al-nasira lahi jalil hayy ta'ala lum ka lam alamu wa da'a alilama جس دنیا کی نک پر بھی برابر ہوں <coughs> <coughs> محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ <وسلم> دنیا اور آخرے کا موازنہ اور مقابلہ کئی طرح کا مثالہ دے کے بیان کرنا چنانچہ مسلم شریف اندر ایک حدیث موجود ہے حضرت جاد رضی اللہ کا بیان کر دے کہ ندی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اقبا ایک, ایک رستے کو گزر ہے چند آگا آپ آب دینال ہیں باہر ہے यादव जी को नारी ने क्योंकि वो रिवायत में हम का कहान आपने देखा कि पेड़ का एक छोटा जहा बच्चा किसी कान बिल्कुल छोटे छोटे हमको मुर्दा और कभी यादाजार अंदर जाओ उन के रसूल मकदूद लब्बा पहले मुसल्ल اپنے ساتھی فرما دیں وہ اہد روکن فرمایا کیوں بھائی تعلیم کا مردہ بچہ جڑا گیا ہوا ہے یہ درہم کا کمشن سے تیار ہے ایک دل ہم اس زمانے کا سکا سی اور اگر حساب لگایا جائے کہ ایک فرمایا او ہر تک لہو نہ لہو ہاں گا دو شخص مردا پیٹ کے بچے نو ایک گر ہم خرید سے تیار ہے جہارا نے ارد کی تھی ماں کو این اون لدا بے صحیح اے اللہ مسود صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہن سے کچا اکیلے مفت بھی لین واسطے تیار نہیں مٹھا بچہ ہے چھوٹا جا پیٹ ماں کو سب کو این اون لدا بھی واسطے آپ قدم کھا کے سلمان اس اللہ کی قسم ہے قبل اور اختیار اندر محمد علیہ وسلم ساری دنیا کے جو بچے کے اندر ہے اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک پیڑ دے ایک بچے نالوں کی زیادہ حقیقہ اور کمی ہے جس دنیا کے اصل سے جس دنیا میں اچھی پسند کی تھی جی جس دنیا میں اپنا سب کچھ بنائی ہے مردہ بچے والے اللہ کے نزدیک ساری دنیا اور جو کچھ میرے اندر ہے وہ حصیب اور ضرور ہے اللہ خان بل آپ میرا تو خیر اور جگہ جگہ اعلان کیتے دے نہیں کہ جس آدرت میں کسی کو ہوئے ہو جی تو ان کوئی فکر نہیں جن کی ضرورت نہ وہ بہت بے سک ہے و بہت بے ہے کوئی اندازہ نہیں جا سکتا وہ اب کا دنیا ختم ہو جان والی ہے تو باقی رہتا وہ کریں ساچا سبقہ چاند دنیا تو یہی چاندی ہے دنیا ہل بلا یہ دنیا کی زندگی میں سیل سما ہے یہ سختی ہے آرزی ہے نا پائیدار ہے نا قابل کے اقتدار ہے وہ امتدار الحاط رندگی آپ نے اصل جگانا آپ کا سب جانا ہے اللہ کو سب کا بستر بنا دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد رکھو اور میں کرو فرمایا کرتے سب اللہم لا عیسا الا عیسا لو ہاں اللہ کے دنیا کی زندگی سے جزر جائے گی اصل زندگی آخر کی زندگی اللہ کو زندگی اثر کرتی اللہ کو زندگی بہتر بنا دی کافر جی نہ وہ زندگی ہے نہ ایمان لموا بلا یا نہ ان مردہ کیا جا سکے گا نہ وہ ہی کہلا سکے گا مردہ ایک آستے نہیں کہ موت سے اتنا دفعہ عمل کی آئی بار بار سے موت ملا جہنمت لوگ جنم دے سر کے کوئلہ اٹھ لیکن مر نہیں جان اللہ فرمانے کل لما نہ جب چمڑے سنجھ گے ابھی نئے چمڑے بنا دیں گے, پھر گے، پھر نئے بنا دیں گے جلنگ مرے گانے دعا کرنا دو نہ آئی اے جہنم کے داروں گے اے جہنم کے نگران اے درخواست اللہ تک پہنچا دے بنا بہ جہنمی آواز یا مالک اللہ نے اس پر جنہیں جہنم کا نگران بنایا انی ایسے فرشتے ہیں جہاں جہنم کے دار ہوئے اور اللہ نے جو بھی نظام قائم کیا ہے سرشتوں نے جہنم کا نگران بنایا رہی بات کچھ آتا آتا انی کو رشتے پکایا کیونکہ ہنم کے مقرر پیتے نہیں ابو چاہ سبھی زیادہ تھی کہ یہ محمد یہ جن کتاب پڑھتا ہے جن کو قرآن ہے جائے انہیں حوالے نہ سچتا ہے کہ جہنم کے انی باروں مقرر پیتے گئے وہ نسل کے میں قابو کرنا نہ کہ کچھ سارے مل کے باقی اہارا میں قابو نہیں کر سکتا جب کوئی انسان خداقت سے گزرتا ہے تو پھر سرخ کو سراخت پہ کرتے ایک مجھے میں پکڑا لانا تو باقی سارے میرے اطار کرتے کابو کرنا پھر درخواست کر دے جہنگان تاری درخواست اللہ تک پہنچا دے کی درخواست لےک کہ او سانو موت دے دے ایدن مر جائے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہزار سال تک اے درخواست کرتے رہے اگو کوئی جواب ہزار سال تک نہیں ملے گا یہ درخواست کرتے رہنگ گے کہ ساری آواز ساری درخواست اللہ تک پہنچا دے لکھ دے آ رہی اپنے رب کو ساری درخواست پہنچا سال گزرن کے بعد اللہ کی طرف جواب آئے گا اللہ پرم دیں گے اسے چہن مندر ترکارے رہو پٹکارے سے میری لاگت ہو چکی ہے خبردار مینو بلاؤ کی کوشش نہ کرنا ولا تکلمون میرے لوگ گفتگو کرنے کی آج کا کوشش نہ کرنا میں تھی کوئی گل سننے واسطے تیار نہیں کیونکہ تصا سنیا تو میرا اعلان کوئی بھی نہ سنیا پانچ وقت اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کن لوگ سنتے ہیں سنتے سارے ہی نے سوائے وہ جیسے اللہ نے کن بند کیتے ہوئے دی. لیکن سنن تو بعد اصل کن قبول کرتے ہیں وہ لب ک بے شمار ایسے لوگ جنہوں <بِحا> <coughs> <coughs> نے بارے اندر فرمایا لہم کلو گن لا یق کہو یہ نہ سوچنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں نے دل ہی نہیں ہے لہوم کلو بن انہوں دل موجود نے لا یق کہو <بِحا> لیکن وہ سوچو بچار کا کام نہیں لینتے دلان سوچتے نہیں غور و فکر نہیں کرتے والا ہم آج سے روح نہ لیکن ان کن سنکل نے بل ہوں اکل پر مویشی نے بلکہ نظر کن سنتے نہ ہوتے بہتر کیونکہ کتا اللہ دی تصویر بیان کرتا ہے کتا اللہ ہمدو تنا بیان کرتا ہے کتا نماز پڑھنا اپنے ایمان سوچو کہ کتا نمازی ہوئے سے انسان بے نماز ہوے سے کون بہتر ہویا کتا بہتر ہویا نا جڑا نماز پڑھ نہیں یہ بات اپنے کولو نہیں کہہ دیا اللہ پھر قرآن اندر موجود ہے کوئی شخص یہ کہے کہ اصل سے کدی کسی کتے وزو کردا نہیں دیکھا اصل سے کدی کسی کد متنجا کردیا نہیں دیکھا کہن والا کہہ سکتا ہے اللہ نے جواب وہ قرآن اندر دیا فرمایا تیری نماز کا طریقہ ہو رہے اور نماز کا طریقہ ساری مخلوق نماز اور طریقہ سکھا دیتے دو پہ لے وہ نماز پڑھ ہیں وہ میری و تنا کر رہے ہیں ایسے انسان جانو گلیاں کتے وہ چیف منسٹر سب سے کچھ اور بن چکے ہیں جنگل میں خندیر خندیر نماز پڑھتا انسان نماز نہ پڑھے او اولا کل میں بلہم ہوں فرمایا فرمایا دے دل موجود نے سوچتے نہیں اکھی موجود نے دیکھتے نہیں کن موجود نے سنتے نہیں یہاں اے ڈنگر اے والوں بھی قید اولا اکاح مل گا پلون اکن سا یاد تو گافل سا فکر تو بے بہتر تو میں ارض کر رہا سا سا سبق یہ چل رہا کہ اے دنیا یہ نہیں اللہ دیہ یہ کوئی قدرو کیمت نہیں مردہ پیٹ کے بچے جن بھی قیمت نہیں ساری دنیا جب تو اللہ نے بنائی ہے جو کچھ اندر موجود ہے کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ گلستا سبق تک یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایک مومن ایک اللہ کا نیک بندہ جنہیں دنیا نرسی سمجھا آخرت نو ہمیشہ کی زندگی خیال کیتا اور یقین کیا گزارا کر کے جا چلا گیا گزارا کرنے دل چمی اس نہیں ہو سکتی مومن. کیونکہ وہ ہر وقت یہی سوچ رہا کہ پتہ نہیں میرا کدو چالان ہو جائے مینو کدوں ایسوں رخصت ہونا پڑے کدوں میں اتو چلا جاؤں یہ کسی نے پتہ نہیں وبا تدرین تبو کسی نو پتا نہیں کہ میری موت کتنے آنی ہے کدو آنی کوئی نہیں جان اللہ نے یہ کسے نو دسیا ہی نہیں یہ بات کسے نال کیتی نہیں کہ موت کدو ہونی ہے اور اے کتنے آنی اندر ہے وہ ہی جانتا ہے بس کوشش اے ہونی چاہیے کہ موت جدوں آوے ایمان نل آئے محمد من مننا اسلام ومن مننا ایمان اے اللہ تو جن زندہ رکھیں تیرے علم علی زندگی ہے عَلَلْ اپنا فرما بردار بنا کے زندہ رکھی. تیرا کے زندہ رہے تیرا ہی نہ بن جائے سن صبح شام کے اپنا جائزہ لہنا چاہیے کہ ابھی اللہ سے موتی اور فرما بردار ہاں یا وہی کا من ہوں میرنا اللہ یار جہی چو جن توں دہ رکھے پی الل اسلام اپنا فرما بردار بنا کے وقت یا جنڈے چو پہن لگے جہاں آخری وقت آ جائے جنوب توت تو دن لگے پہ الل ایمان اُنہوں ایمان لوت دے ایمان ہو کے تیرے کو پہنچے بے ایمان ہو کے نہ جانے یہ خاص رہی چاہیے ہر سختی اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ جب تک زندہ مسلمان بن کے زندہ جدو میں میرے پلے ایمان بھی دولت ہوگی میں بات سن چکے ہیں کہ ایک مومن آدمی اپنے رب کے سامنے کس طرح گونستا ہے وہ اللہ کی طرف کی کی بسارت کی, کی مبارک اور خوشخبری ملتی نے یا <مَرْضِيَّا> حاضر کر لطمئن ہو جان والی ارجعی ارجارب دے تیرے رب نے تین بلایا ہے وہ تینو ملنا چاہیے تیری ملاقات کا مشتاق ہے تیرا رب کن بڑی خوش بختی ہے کہ کسی بندے او دا رب ملنا چاہ رہا, ہوئے. او دی کرنا رہا ہوئے. تیرا رب ملنا چلو دے پاس کس طرح راضی سن تے راضی ہو ساری زندگی تینوں وہ گلہ نہیں آیا تو اپنے رب دا شکوا نہیں وہی شکایت نہیں کی ہر لنحے اپنے رب دیا شکایت کرنی اللہ کے ایسے بندے بھی موجود جنہوں ساری زندگی اپنے رب کا دلا اور سپرا کر جس طرح تازی اج جس ہے تک خوش را دئی آ سن راضی ہو گیا مر گئی تیرا رب تیر راضی یہ تو رخ ہون ہوگیا مبارک مل رہی ہے جس ویسے وہ سامنے پیش ہے وہ اس ویلے یہ بشارت اور ایک مبارک مل جاتی ہے فدخلی عبادی ودخلی جنتی اے میرے بندے تیرے تو پہلے بھی میرے کئی بندے اتنے آ چکے ہیں جب تو بھی شامل ہو جا انہوں نے مل کے تو بھی میری جنت میں ناقد ہو جا ذرا ہوں اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ وہ بندہ جن نے اپنی زندگی کو آرتی نہیں سمجھا انہیں ایک خیال کیتا کہ ہوں ہمیشہ اتنا نہ یہ مجھے جو کچھ ملے ہوا ہے اے میرے کو چین جو کچھ حاصل اے یہ میرے کوئی لے نہیں سکتا نہ میری زندگی ختم ہونی ہے نہ میں اتو کتنے جانا ابھی سارے اسے ہی گلط فہمی اندر ماں الاش مگر یقین ہو جائے کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے یہ جو کچھ حادثے یہ کسی میں ہوتا جا سکتا ہے کسی وقت بھی میرے کو لیا جا سکتا ہے کہ ابھی یہ اس طرح نہ چمٹ جائے گے ابھی یہ اس طرح زندگی نیا تھا عزیز نہ سمجھ نہیں جا غلط فہمی اندر رہا انخرت کی تیاری نہ کی اپنے اللہ اپنا محاملہ درست اور صحیح نہ رکھا اور اپنی موت پہ یقین نہ بھی جس ویلے وہ آخری ہفتہ آنیا کو رخصت ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہ اس ویل بھی بڑے اہدے اور منصب سے کیوں نہ ہو رہے وہ مال و دولت کیوں نہ ہو رہی وہ بتا میں خود بھی اپنے آپ بلند مرتبہ کیوں نہ سمجھ لیا ہو ہونے آخرت کی تیاری نہیں کی تھی اور حال اندر آخری وقت آ گیا ہے موت قریب آ گئی ہے پھر حضرت علیہ السلام ملک الموت تو وہ سامنے اینک این خوفناک اور انی شکل اندر آدھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شکل اندر انہوں کو کوئی ہوخص دیکھ لو کسی ہو جانے جی موت کا پیغام لے کے آئے ہیں وہ پہلے وہ دیکھنے مر چکا ہو کر لو کن خوفناک شکل ہے جی موت کا پیغام لے کے آئے میں وہ پہلے وہ مرد آئے جنہیں دیکھے این وقت ناپ سکل اندروی سامنے آ رہا ہے اور آ کے ختاب کی ہوں گے انہوں بلا کس طرح نے اللہ حلیف. فرمایا پرمایا انتاب یہاں لکن کرتے ہیں روحل خبیس اے گندی روح اے بد روح اے فلیز روح اے اپنے رب تی نا پرنا روح یا ایو ہر روح ال اے خبیث روح کم پہ تیس جاتا تو اس دنیا اندر جنا وقت بھی گزاریا ایک گندے جسم اندر گزاریا ایک پلید جسم اندر گزاریا رب دے نا درمان جسمندر گزارا کمتے ارا جی رب دے کے اب رب کے آ رہی کہ ربان ترے رب نے تینوں بلایا ہے تیری ہن پیشی ہو رہی ہے چل نکل اس جسم نو چب کے سامنے پیش کرنا ہے اور سخت ناراض ہے بڑا سخت غصے او سے اپنے اوتے اور منصب کا پتا چلے گا کہ میرے پلے کی ہے اپنی دولت پھر احساس ہوئے گا کہ میں یہ ساری دولت سمیت کے جمع کر کے حرام حالات اس طریقے یہ ہوں میرے کتے کم نہیں آ رہے تیرے رب نے تینوں بلایا ہے اور وہ او بڑا سخت ناراض ہے غصے ہے تیرے نو اس دا ہے رسول مقبول صلی اللہ چاہیے بلایا جا رہا مگر یہ خیر کس طرح کرتی جس ویل کسی کا وقت مقرر آ جانتا ہے ایک سا نہ مقدم ہے نہ اللہ دیہ زندگی سواں اندر لکھی ہوئی ہے جنہوں سال مہینے ہفتے دن کنٹے منٹ بنا لیا ہے، اللہ نے سارے سا گنے جدو کسی کا وقت آ ہے، اللہ جا ہی وہ جب وہ وقت مقرر آ نہ مقدم ہے نہ یہ ہوں روح ٹھہر نہیں سکتی اگرچہ یہ نکلنا نہیں چاہیے دی راؤنڈ سے, کھڑے دین سے ہے اے مثال. فرمایا جس طرح کوئی کپڑا لے کے چادر لے کے کوئی کسی ایسے درخت سے اچھی طرح اوہلا دیا جائے بچھا دے جان کنڈے لگے ہوئے ہو چکر درخت ہوری کا ہو کوئی کانٹے دار درخت جان, جان. اچھی بچا دا دانٹے پھر کی کیتا جائے فرمایا ایک کنارے تو پکڑ کے اس کپڑے زور نال کھچیا جائے کہ جو اس کپڑے کا حال ہوتا ہے وہ اس بدکماش کا حال یہ پکڑ جانا ہے یہ جسم کا ایک ایک حصہ ہل جانا ہے جس ویل یہ روح کو جسم چو روح نکڑ کے اگر حصہ کریب انہوں فرشتیاں جہے کریب کھڑے ہوتے ہیں وہالے کر دینے نے جہے جہنم کا بدبو لباس لے کے آیا ہو اللہ نے سارے تو پردہ رکھ دیتا ہے فرمایا اگر تسی وہ بدبو سم لوگ تو تھی ہوش ٹھکانے نہ رہے تھا دماغ درست نہ رہے اور اس تو بعد تسی کوئی صحیح بات نہ کر سکو مردار گل سڑ گیا ہوتی بدبو بھی اجی گٹھ ہوتی ہے جڑی بدبو وہ اس لباس چو آ رہی ہوتی ہے جڑا جہنم چو لے کے لباس یہ آیا ہو یہ روح روحسلے بات اندر لپیٹ لی جی انہوں نے حوالے کر دیتی اللہ کے نظام تحت وہ او ملائکہ اور فرشتے آسمان دی طرف چڑھنا شروع کر دیں جس لئے اے پہلا آسمان جہاں قرآن اور حدیث اندر نام آسمان دنیا ہے یعنی سب تو قریب والا آسمان جہے جی سب تریب ہے جس وی پاس پہنچتے ہیں دروازہ کچھ فرشتے لیکن کوئی دروازہ کھولیا نہیں جا قرآن اندر اللہ نے بیان کیا فرمایا لا تو ہو لہم ابواب السماء ایسے خدیس انسان کی روح نتے لے جا واسطے آسمان کا کوئی دروازہ بھی نہیں کھولتا فرمایا مرن تو بعد انہوں نے روح واسطے آسمان کا کوئی دروازہ نہیں کھل گا اجازت نہیں آتی اسے لے لجان دی ایسے لوگ جنہوں نے آسمان کا دروازہ نہیں کھل گا جنت اندر داخل نہیں ہو گے تا وقتے کہ ایک شرط پوری نہ ہو جائے اور وہ او شرط ایسی ہے جڑی کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی ہونی نہیں اللہ نے کی شرط لگا دی فرمایا والا جد خود نل جم نا سوئی جہاں تو تین اتنی چین کم نہیں ہے سائی د سراخ تک ایک اونٹ نہیں گزر جانا نہمین آسمان سنا ہوں محمد زمین رو رہی ہوں آسمان بھی آسو بہار ایک نیک آدمی کدی میرے, آج قدم ختم ایک آدمی کبھی میرے قیام کرتا رکو کرتا سی کدی करता کرتا कभी اس سلسلہ میں انکتا ہو گیا وہ हो गया گیا آسمان اللہ کی بار کا در جا رہے ہر ہاں اچھی بات ہر نیک عمر میری دار گاہ میں پہنچ گئے آسمان غور بنتا ہے کہ میرا وہ دروازہ, دروازہ بند ہو گیا جہاں <عَدُون> ایک بندے دیا نیکیاں شام وہ دروازہ بند ہو گیا جہاں تک بندے نہ رزق کرے گی بس ایک تنا ہی رز کو کچھ اللہ کا میرے گاؤں میں وہ آسمان کو گزار ہے کافر کی موت تمام بحق آ رہی ہے مسلمان آسمان نہ بلکہ کو حدیث یاد کرو اور حق سنائی جا چکی ہے رسول مقبول صلی اللہ سے رسم الم ایک جنازہ دیکھ کے آؤ آپ دیش کے جنازے مسلمان جنی مست او مستراہ الله کما وسلم جنازہ دیکھا جا رہا ہے فرمایا مستری جان والے آج آرام مل گیا تکلیفا ختم ہو گئی تکلیف اندر, اندر مشتل مومن قید ہے دنیا وہ مستری ہم جان والا اگر اللہ کا بندہ سی اج یہ مار تکلیف نجات لے آرام مل گیا اپنے والے کنیک اس ملک نال ہر اعتماد نال برباد کرنے بیٹھے اور کنیک لوگوں نے تنگ کیا ہے جانا ملے گا دعا کرو محمد کرنا تک پہنچ جائے آپ نے پروایا اللہ میرے اللہ امت میری امت نام سلوک کرے مہربانیاں کرے پر ہی اللہ خود مہربان ہو جائے وہ امن والے امتح اللہ جی میری امت حکمران بن گئے علیہم ہے مخلوق تنگ کرے بندے کو پریشان کرے اور نہیں ہے اللہ تنگ کر دے تو پریشان کر دے اللہ ابھی یہاں سے بڑے تنگ ہی اللہ تنگ کرتے اللہ یہاں نے سنوں پریشان کیا ہے تمہوں پریشان کر دے. پروایا مستری جان والے اور مسترا ہوتا آرام مل گیا اور دنیا کی تکلیف کو چھٹکارا کرایہ جیل تو نکل گیا وہاں ختم ہو گئی جان اللہ کی مفلوط ملے گی اور آ گیا آرام مل گیا نہ زمین نہ آسمان آسے بدبخ لوگ والی موت جس وی آسمان کا کوئی دروازہ نہیں کھل رہا حکم مل رہا ہے خبر کی روح واپس زمین سے لائے گا رشتے زمین کی طرف چلتے ہیں پوری مدبوت پھیل رہی ہے دور دور تک پھیل رہی ہے رسول بتولہ مجبور ہوا لگے وسلم نے فرمایا اللہ دے ملائکہ اور فرق سے کچھ آ رہے ہیں اپنی اپنی بیوی میں محسوس کرتے جی تعارف کرایا جانا آ جا پلا پلا نہیں اے پلا ہے فلاں دا بیٹا ہے پلا ملک کا وزیر اعظم ہے پلا ملک کا پلا ہے جو بھی ہوگا دنیا اندر اور منصب ہو ہوتا ہے اگر وہ اللہ کا فرمان ہے تو سے جائے اور رام کا کہ تیرے کے خدا بھی لانت ہو گئی تو ایک دنیا ہوں, ایک زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے اللہ کے مخلوط نگ کیا تو اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے اپنے اللہ کو ناراض کیا آج ہی میں تحریف پڑھ رہا تھا حا خط لکھتے میں نے کوئی نصیحت پر حضرت معاری رضی اللہ تعالیٰ ہو ان ملبوں میں حضرت آئے سا کہ لکھ لکھتے نہیں کہ میں مینو کوئی نصیحت پر لیکن وہ مختصر ہوئے یہ نقل میں کہ مختصر ہوئے مطلب یہ ہے کہ بڑی پور مغز ہو زیادہ لمبے الفاظ والی نہ ہو دے. اور ایک ہوم کی خوبی ہوں وہ مختصر ہوئے دے پیچھے دلیل موجود ہوئے مائی صا نے دیکھا تھی فرماندیا نے فرمایا کہ وہ شخص جا راضی کرنا چاہ رہے کہ لوگوں ناراض دے اللہ راضی کرنا چاہتے کہ میرا خدا میرے سے راضی ہے میرا میرے پہ خوش ہو جائے لوگ ناراض, ہوں ناراض کر بیٹھے او مایا اللہ کافی ہو جانا ہے اور لوگ تو او دی جان چھڑا دے جا بندہ لوگ نو خوش کرنے بات پہ اللہ نو ناراض کر بیٹھے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ لینا ہے کہ ان سپرد کر دیں یہ وسیع کی تھی ام حضرت حضرت رضی اللہ, تعالی حضرت رضی اللہ تعالی کہ جڑا شخص اپنے اللہ ناضی کرتا ہوا لوگوں ناراض کر بیٹھے اللہ کافی ہو جانا ہے کوئی کم بھی لوگ سپرد نہیں کرتا کہ جا لوگوں خوش کرنے اللہ نو ناراض کر لائے اللہ اپنی رحمت کا حد پیچھے کھینچ لینا ہے لوگ خوش کر ساری زندگی واسطے نصیحت کہ کتا اللہ نو راضی کرنا چاہے وہ کافی ہو جائے گا وہی یا وقت کل اگر لائے تو اللہ خود فرمانے جڑا میرے سے بھروسہ کر لینا میں اندر کافی ہونوں کسی ہو پھر کے سے ضرورت باقی نہیں رہی یق سلک پنظ اللہ جی سر فرمایا کہ میں تو مدد کرنا چڑھ دیا کوئی ہے جڑا تاری مدد کر سکے ہے کوئی جاڈا ساتھ دے, دے, دے, دے, دے. او وہ تارف کرایا جاتا ہے کہ یہ فلا خدیس انسان ہے سارے لگ زمین تے واپس لیا ہے جس طرح مومن روح اپنے جسم کی تیاری اپنے جسم واسطے کوئی نواں مکان بنتا ہوا نواں لباس بن دیا ہوا دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دینی ہے قد دی مونی قد مونی جلدی کرو دیر نہ لگاؤ میم جلدی میرے ٹھکانے سے پہنچاؤ اس خبیس کی روح اس برد دی روح اپنے جسم کی تیاری دیکھ کے نیا لباس اور او نیا بندہ ہے مقام دیکھ کے یہ بھی کچھ کہن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اس ویسے کہہ رہی ہوں این تز حبو نہیں تھی مینو کتے لے جانا چاہتے ہو مینو نہ لے جایا جائے میم نہ لایا جائے میم کیوں ایسوں کٹنا چاہتے لیکن کون رکھے گا چند گھنٹوں دے بعد یہ ڈہر ہونا شروع ہو جائے گا <coughs> جن این محبت سی پیار تھی اتنا تعلق سے یہ چند گھنٹے دے بعد دہر ہونا شروع ہو جائے گا کون ان رکھے گا یہ ہزار کوشش کرے خواہش کرے کہ مینو نہ لایا جائے کیوں لے جانا چاہتے ہو مینو کتنے لے جانا چاہتے ہو یہ کوئی نہیں رکھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے خبیث انسان یہ جنازہ پہ کروڑ آدمی کھڑا ہو کے پڑھتے اگر انہیں اللہ کی طرف توجہ نہیں کیتی اپنا معاملہ اللہ کا صاف نہیں کیتا، اپنی موت سے ایمان اور یقین نہیں رکھیا اور مر گیا ایسے ہی حالت اندر ان نہ لذی نہ کپرو بماخو بہم کپا کو فردو حالت پہ ہی مر گیا بے ایمان ہی مر گیا یہ جنازہ کوئی بھی پڑھا دے اور میں ایک مثال دیا یہ جنازہ ایسے بدبخت اور بدنصیب نصیب کا جنازہ پیغمبر کیوں نے پڑھا دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابئی کا جنازہ پڑھایا قرآن اور قبار پڑھایا عبداللہ بن ابئی مناسب جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا جس وہ مریا تو اس عبد کا ایک بیٹا بھی پکا سچا صحابی اور متبع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہا نام بھی عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عبداللہ وہ آیا اطلاع آ کے اطلاع دبھی قدمات یا رسول اللہ صلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا باپ پود ہو گیا ہے میرا باپ مر مرسوں ساڈے ایک نمازی بھی پود ہوئے دی. اون دے بیٹے نے بھی مینو ٹلیفون تی سلاح دی نمازی جمعے والے مرزا انمر بیگ مرحوم اللہ دی کروڑا رحمت ہو جائے نہبد عبداللہ بن عبد اللہ نے آ کے دسیا کہ اللہ دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا فرمایا اچھا جس ویلے گسلتے لوگ قبر تیار ہو جائے تو مینو خبر کرنا مینو دسنا میں جنازہ پڑھاوا وہ دی ساری زندگی کس قسم دے کما اندر گزری یہ اخلاق محمدی دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے کریا جائے دسیا جائے تیاری جس ویلے مکمل ہو جائے میں جنازہ پڑھاوا گا اور اے عبداللہ اے میری کمیز لے جا اپنا ایک کورتا دے دیتا محمد دمدر فرمایا اے اپنے باپ نو کفن کے طور پر پہنا دینا شاید اللہ یہ اپنی رحمت کر کرنا ایسا پیغمبر کسے امت نو نہیں ملیا جس ویل کفن دے دیتا دیا غسل کرن تو بعد قبر تیار ہو گئی تلا ندی کہ قبر تیار ہے میت تیار ہے رسول مقبول صلی اللہ عرصم جنا ہیں حضرت بھی پتا چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن پہ نوکئی راجنا پڑھاؤ جا رہے ہیں آ گئے نال نال چل رہے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابہ نہ پڑھاؤ دیکھو انہیں مسلمانوں کنا نقصان پہنچایا پہ پہ پڑھاؤ آپ بار بار فرما رہے عمر اگر میرے جنازہ پڑھا دین اللہ معاف کر دے تو میرا تو تیرا کی بگڑے گا اللہ کی نقصان ہو جائے حضرت تو مطلب رہے برابر پہنچ گئے جناب بڑھتا جس لئے سفا بچیاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ جنازہ پڑھاؤ ہاں اگے بڑھن لگے کہ حدیث اندر حضرت عمر نے پیچھو کمیز پکڑ لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کوشش کے طور پہ کمیز پکڑ کے جنادہ نہ پڑھا آپ پروان یا امر چمر میں جنازہ پڑھاوا واسی حید واضح جنازے جنازہ پڑھا رہے ہیں حضرت عمر بیان کرتے ہیں جنازہ پڑھ تک پڑھاؤ تک مینو یہ ڈر اور خوف تھی کہ جنازہ ختم نہیں ہو رہا کہ عمر تیرے تی اللہ کا عذاب آ جائے گا تو یہ چنگی اجرت کی ہے کہ پچھو کمیز پکڑ لی رسول اللہ ختم مینو یہ خوف تھی کہ تیری اج خیر نہیں لیکن جس وجہ جنادہ پڑھا کے سارے محمد اللہ علیہ اے قرآن سورہ توبہ وہ وہ قیامت تک جان دیاں کی فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ معاف نہیں دیکھا اللہ نے وہ جنازن سے وعدہ کیا پڑھاوا گا پڑھا دیتا دس دوری پارٹی کے لوگوں کی نشاندہی فرما دیتی اللہ نے کہ یہ اے ساتھی ہے ساتھی ہے ساتھیے اپنے حبیب نو سارے وہ ساتھی دس دیتے سلو اللہ خیر وسیعت کی فرما دیتی حکم کی دے دا ولا احد منهم ابداً ولا على جو کوئی مر جائے یہ پارٹی کا کوئی ممبر مر جائے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا تم آبر نہ نہبر جا کے کدی گوائے مفرت کرنی ہے میں نہیں جی ان معاف کر اگر ایمان نہیں تو کوئی بھی جنادہ پڑھا دے اللہ نے معاف نہیں جی ایمان پلے ہے ساری زندگی چیچریاں اندر گزر گئی ہے بے سرو ساوانی نل گزر گئی ہے ایک وقت مل گیا ہے ایک وقت فاقے نال گزر گئیے کہ اللہ دے چالی مسکین بندے مل کے ایسے مسکین دا جنازہ پڑھ دیں کہ اللہ پرما میں دعا قبول کر کے معاف کر دیں یہ ساری قدر و قیمت کا بھی ہے؟ ایمان دے. ایمان پلے ہے سب ہے خیران جے ایمان نہیں جاہو وہ دا مالک ہوے ہو ہو سلطنت اور حکومت اور باندھی بنی ہوئی بڑے بڑے عہدے اور منصب سے فائد جو دولت دا کوئی شمار ہی نہ ہو ودے ودے ودے ودے ودے ایمان پلے نہیں پلے یا اللہ, لہم وحید کہ اللہ نے بلکہ ایسے دنیا تو چلے جانے دن اپنے رب ہوں گے جنت اور جہنم نظر آ رہی ہوگی اللہ فرما دہم فل والا محا ملا جا بندہ بے محال ممکن نہیں ویسے لیکن اللہ نے ایک مثال دیکھی فرمایا قیامت دے دن وہ اونا لے کے آ جائے سونا ملک جہاں میری ساری زمین پر جائے مشرق تو لے کے مغرب اور تو لے کے جنوب تک پوری زمین سونے دے دے کوئی بندہ ایمان تو اگر خالیے فلن یوگ والا مین وہ کبھی اللہ اے سونا تو لے لے مینو جہنم تو نجات دے دے اللہ فرمان دے دی طرف دیکھنا بھی وہی گل سننی جی ایمان پلے ہے تو پھر نال جنت مل سکتی ہے محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نو ہتھیاں اندر تقسیم کر دیو اگر ایمان ہوں ادھی کھجور اللہ دی راہ آنگر صدقہ کر دیتی ہے اللہ وہ ہی جنت دے دے یہیس انسان ہے شکار رہے ہیں کہ آج ہی جی، سچے دل نال یہ یقین کر لیے کہ یہ دنیا آرسی ہے یہ زندگی نا پائےدار ہے رہ اللہ آرام و اس طرح کسی دوست نے بھی اظہار کہ جمی مسلمان دیا پریشانیاں وہ کسی طرح دیا بھی مالی ہوں جسمانی ہوں, ہوں کاروباری ہوں اللہ ہر طرح دیا پریشانیاں دور کرسلمان پر سکون اور اطمینان ادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرامی ہے نہ کلمہ ایک کثرت رہو یہ اللہ ننانوے قسم دیا تکلیف دور کرتے ہیں ننانوے یقین کی ضرورت ہے یقین نالمان پڑھے جانے ان شاء اللہ ان شاء اللہ انہوں کا اثر ضرور ظاہر اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ اتنی انہوں یقین کر کے یہاں استعمال کریں اج اخبارات اندر ایک درخواست چھپیے کائد ہستے اختلاف کی طرفوں اگرچہ وہ بھی سانو بے شمار اختلاف نے وہ کائد حصے اختلاف بھی ہے سانوں بھی کئی اختلاف نے یہ نہ مانے آد کہ جب انہوں اللہ نے موقع دین واستے انہیں بھی کوئی کام نہ کی واسے دعا کرنے کہ اللہ انہوں پھر موقع دے دے دین کا کوئی کم, کم لے لو یہ دعا بھی نال کرو اللہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دعا کریا کرو اللہم لا تسلط علینا لا اے اللہ سادے تے ایسے خدیس حاکم نہ مسلط کرتی جہے ترس نہ کرتے رحم نہ آ جے سی بے رحم بن جان ہوں معاملہ اتو تک ہی پہنچ گیا ہے کہ انہوں کوئی ترس نہیں کوئی رحم نہیں کوئی ہمدردی نہیں کہ وہ صبح و شام دن رات اپنیاں تجوریاں بھر رہے ہیں جس طرح انہوں نے موت نہیں ہونی جس طرح اونن نے یہ حکومت ہمیشہ قائم رہنی ہے جس طرح اللہ کی مخلوق سے یہ ظلم و ستم ہمیشہ جاری رہنا ہے وہ یہ سمجھ کے اپنی تجوریاں اللہم لا بھرو اللہ یا اللہ سارے تالم ہاں کہ مسلط نہ کر لیکن یاد رکھو اللہ کسی نال نہ ظلم نہیں کرتے رسول مقبول صلی اللہ اڑے اپنے عمل ہی ہاکم بنتے ہیں جو کچھ کسی کرتے ہو وہ تسلط ہوتا ہے یہ سارا کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہے جو ابھی اب دیکھ رہے ہیں جدوں تک اپنی حالت نہ بدلی اپنے اللہ مخلت نہ ہوئے دعا قبول نہیں ہو دعا ادو ہی قبول ہوئے گی جب سارا معاملہ اپنے رب نل صحیح ہو گیا جب خلوص اپنے اللہ نل اپنا تعلق استوار کر لیا اللہ تو قیامت تک والے توفیق عطا فرما کہ اُن اپنا معاملہ اپنے رب نال جلدی تو جلدی درست صحیح کرنے آخری بات یہ ہے کہ وعدے کے مطابق ایک دوست پتو کی تو حاضر ہوئے نہیں مدرسے اور مسجد کے تعاون کے سلسلے اندر ان کو کافی ساریا تصدیقیں موجود نے علامہ اقبال روز پتو کی